صحابہ کا اضطراب اس خبر قیامت اثر کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ قیامت آ گئی سنتے ہی صحابہ کے ہوش اڑ گئے تمام مدینے میں تہلکا پڑ گیا جو اس جان گداز واقعے کو سنتا تھا ششدر و حیران رہ جاتا تھا زن نورین عثمان غنی ایک سکتے کے عالم میں تھے دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے شدت غم کی وجہ سے بات تک نہیں کر سکتے تھے حضرت علی کا یہ حال تھا کہ زار و قطار روتے تھے روتے روتے بے ہوش ہو گئے عائشہ صدیقہ اور ازواج متحرات پر جو صدمہ اور علم کا پہاڑ گرا اس کا پوچھنا ہی کیا حضرت عباس بھی پریشانی میں سخت بے حواص تھے حضرت عمر کی پریشانی اور حیرانی سبھی سے بڑھی ہوئی تھی وہ تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند یہ کہنے لگے منافقین کا گمان ہے کہ حضور پرنور انتقال کر گئے آپ ہرگز نہیں مرے بلکہ آپ تو اپنے پروردگار کے پاس گئے ہیں جس طرح موسا علیہ السلام کوہ طور پر خدا تعالیٰ کے پاس گئے اور پھر واپس آ گئے خدا کی قسم آپ بھی اسی طرح ضرور واپس آئیں گے اور منافقوں کا قلا کریں گے حضرت عمر جوش میں تھے تلوار نیام سے نکالے ہوئے تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ یہ کہے کہ آ حضرت کا انتقال ہو گیا ابو بکر صدیق و کے وقت موجود نہ تھے حضرت ابو بکر کو جب اس جان گداز حادثے کی خبر پہنچی تو فورن گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پہنچے مسجد نبوی کے دروازے پر گھوڑے سے اترے اور حزین و غمگین حجرہ مبارکہ کی طرف بڑھے اور عائشۂ صدیقہ سے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے آ حضرت بستر مبارک پر تھے اور تمام ازواج متحرات آپ کے گرد بیٹھی ہوئی تھیں ابو بکر کی آمد کی وجہ سے سوائے عائشہ صدیقہ کے سب نے منھ ڈھک لیا اور پردہ کر لیا صدیق اکبر نے چہرہ انور سے چادر کو ہٹایا اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور یہ کہا واہ نبی واہ خلیلہ وا صفیہ تین مرتبہ ایسا کیا میرے ماں با باپ آپ پر فدا ہوں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو دو مرتبہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا جو موت آپ کے لیے لکھی گئی تھی وہ آ چکی یہ کہہ کر حجرہ شریفہ سے باہر آئے دیکھا کہ عمر جوش میں بھرے ہوئے ہیں صدیق اکبر نے کہا کہ رسول اللہ انتقال کر گئے ہیں اے عمر کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا ان نہ کا میتوں و ان نہ ہوں میتون وما جالنا لبشری من قبل خلد صدیق اکبر کا خطبہ صدیق اکبر ممبر نبوی کی جانب بڑھے اور بآواز بلند لوگوں سے کہا کہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ گئے صدیق اکبر نے حمد و سنا کے بعد یہ خطبہ پڑھا کہ جو شخص تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا سو جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آ سکتی اور اگر بالفرض کوئی شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد وفات پا گئے اور نہیں ہے محمد مگر اللہ کے ایک رسول جن سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم دین اسلام سے واپس ہو جاؤ گے اور جو شخص دین اسلام سے واپس ہوگا تو وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ عن قریب شکر گزاروں کو انعام دے گا اور اللہ تعالی نے اپنے نبی کو مخاطب بنا کر یہ کہا ہے کہ بے شک آپ مرنے والے ہیں اور یہ سب لوگ بھی مرنے والے ہیں سب چیز فنا ہونے والی ہے صرف خداوند زلجلال ولی کرام کی ذات بابرکات باقی رہے گی ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے قیامت کے دن سب کو اعمال کا پورا پورا اجر ملے گا اور ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عمر دراز کی اور ان کو باقی رکھا یہاں تک کہ اللہ کے دین کو قائم کر دیا اور اللہ کے حکم کو ظاہر کر دیا اور اللہ کے حکم کو پہنچا دیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور رسول اللہ تم کو سیدھے اور صاف راستے پر چھوڑ کر دنیا سے گئے ہیں اب جو ہلاک اور گمراہ ہوگا وہ حق واضح ہونے کے بعد گمراہ ہوگا بس اللہ تعالی جس کا رب ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی تو زندہ ہے اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی اور جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا اور ان کو خدا جانتا تھا تو جان لے کہ اس کا معبود تو ہلاک ہو گیا اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھو اللہ کا دین قائم اور دائم رہے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور اللہ اس شخص کا مددگار ہے جو اس کے دین کی مدد کرے اور اللہ اپنے دین کو عزت اور غلبہ دینے والا ہے اور اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے وہی نور ہدایت اور شفائے دل ہے اسی کے ذریعے اللہ نے محمد کو راستہ بتلایا اس میں اللہ کی حلال و حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے خدا کی قسم ہمیں اس چس کی ذرہ برابر پروا نہیں جو ہم پر فوج کشی کرے یہ باغیوں اور مرتدین کی طرف اشارہ تھا اللہ کی تلواریں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں وہ اس کے دشمنوں پر برستی ہیں وہ تلواریں ہم نے ابھی تک ہاتھ سے رکھی نہیں خدا کی قسم ہم اپنے مخالف سے اب بھی اسی طرح جہاد کریں گے جیسا کہ نبی کریم علیہ صلاط و تسلیم کی مائیت میں کیا کرتے تھے بس مخالف خوب سمجھ لے اور اپنی جان پر ظلم نہ کرے صدیق اکبر کا ان آیات کی تلاوت کرنا تھا کہ یکلخت حیرت کا عالم دور ہو گیا اور غفلت کا پردہ آنکھوں سے اٹھ گیا اور سب کو یقین ہو گیا کہ آ حضرت کا وصال ہو گیا اس وقت حالت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہ تھی جسے دیکھو وہ انہی آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا حضرت عمر فرماتے ہیں میری حالت بھی یہی ہوئی کہ گویا میں نے آج ان آیتوں کو پڑھا ہے اور اپنے خیال سے رجوع کر لیا اور اپنے خطبے میں یہ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ نے اپنے نبی سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا اس نے اپنے برگزیدہ بندے کی مدد کی اور کافروں کی جماعتوں کو شکست دی بس حمد اور شکر ہے اس وحدہ لا شریک کی اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کتاب الٰہی یعنی قرآن کریم اسی طرح موجود ہے جس طرح وہ نازل ہوا تھا اور دین اسی طرح ہے جس طرح مشروع ہوا تھا اور حدیث اسی طرح ہے جس طرح نبی اکرم کی زبان مبارک سے حادث اور ظاہر ہوئی تھی اور قول اسی طرح سے ہے جس طرح آپ نے فرمایا تھا اور اللہ تعالی حق ہے اور حق کو واضح کرنے والا ہے ثقیفہ بنی سائےدہ میں انصار کا اجتماع ادھر تو یہ حادثہ جاں پیش آیا اور کچھ یہ خبر ملی کہ انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ درپیش ہے مہاجرین نے صدیق اکبر سے کہا کہ آپ بھی سقیفے میں تشریف لے جائیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں ابو بکر اور عمر مع مہاجرین کے سقیفے میں تشریف لے گئے ابو بکر و عمر کو یہاں اندیشہ ہوا کہ مبادہ عجلت میں کسی کے ہاتھ پر بیت کر بیٹھیں اور بعد میں وہ فتنے کا سبب بنے اور مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جائے جب اس مسئلے کا تصفیہ ہو گیا اور بالاتفاق صدیق اکبر آپ کے خلیفہ اور جانشین مان لیے گئے تب آپ کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے سقیفہ میں اجتماع کا واقعہ پیر کی شام کو پیش آیا